بیوی اگر ہسبینڈ کے ساتھ وہ کہیں کہ میک اپ کرو اور میک اپ کر کے وہ کسی پارٹی میں جاتا ہے لے کے. یہ نہیں کہ کسی اور کے لیے آ, اپنے ہی لیے لیکن مطلب اگر بیوی اس کو اسی روپ میں اچھی لگتی ہے میک اپ نہیں یا وہ, اچ, وہ چاہتا ہو کہ بیوی میک اپ کر کے باہر چلے میرے ساتھ تو کیا یہ کے حساب سے صحیح اچھا ہے یا نہیں دوسری بات میری یہ تھی کہ سوال سوری یہ تھا کہ شوہر یہ بعض لوگوں کو سنا ہے کہتے کہ شوہر کہتا ہے کہ مطلب شادی کے بعد کا کوئی حق ہے کہ نہیں ہوتا یہ یہاں تک ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے جی شاہ سید بہن میں نے جو کیا وہ چیز تو یہی تھی کہ یعنی وہ پسند کرتا ہے تو لوگوں کے لیے نا لوگ باہر یہی مرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ تو کسی کے لیے پھر ہوا نا کہ ہاں اگر وہ باہر لے جاتا ہے اپنی بیوی کو اور لیکن وہاں کوئی غیر مرد نہیں دیکھتا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر خامد کہتا ہے کہ تو میک اپ کر میرے ساتھ بازار میں چل یا کسی ایسی پارٹی میں چل جہاں اور لوگ بھی ہوں گے اور وہاں غیر مد بھی دیکھیں تو حقیقت میں کتنے وہ غیر کے لیے ہی ہوا اپنے لیے ہوتا تو صرف آ دیکھتا تو ایسی حالت میں عورت اس کی پابند نہیں ہے ہاں مگر یہ کہ اس کو یہ اس کے ظلم و ستم کا ڈر ہو کہ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو یہ مجھے مرا یا مجھے جیسا بعض لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں طلاق پر تو ہیں تو ایسا مجبوری کی حالت میں ویسے عورت چونکہ یہ گناہ ہے عورت اس معاملے میں خامد کی تعداد گزاری نہیں کرے گی وہ پردے کی بند ہے اور پردہ کرے گی چاہے خامد بھی کہے پردہ اتار دے وہ پھر بھی نہیں اتارے گی چونکہ آخری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاع فرمایا کہ لا کہ امیر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی مخالفت میں نہیں ہوگی السو کے احکام کے متحد ہے تو شوب اللہ اگر اس کے مخالفت میں ہے تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا دوسرا سوال